اب اس کے بعد قومی صالح علیہ السلام کا ذکر ہے یعنی سمود کا وہ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور سمود کی طرف ان کے ہم قبیلہ حضرت صالح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا الا حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یا قومی احبود اللہ میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ تعالی ہی ہے ہوا انشاہ من منل اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا وسطا ہمارا اور زمین میں اس نے تمہیں لمبی عمر دی قوم سموت کی عمریں تین سو سال سے لے کر دو ہزار سال کے درمیان ہوتی تھی اتنی لمبی لمبی عمریں ہم نے تو سو سال کا اب لوگوں نے تصور ہی لینا چھوڑ دیا پہلے لوگ ایک دوسرے کو دعا میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ سوا سو سال کا کرے اب تو کوئی اس طرح دعا کرے تو لوگوں کو حیرت ہوتی ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ پچاس سال کے بعد زندگی فی زمانہ اس کی لائف جو ہے بڑی مختصر ہو گئی کتنی بڑی عمر قوم سموت کی اور پھر کوئی ایک سال دو سال نہیں سینکڑوں سال یہ گناہ کرتے رہے تو ہم اگر گناہ کریں اور پانچ سال دس سال کوئی تکلیف نہ آئے تو قوم سموت خیات یاد کریں کہ وہ سینکڑوں سال گنا کرتے رہے کوئی پکڑ نہیں ہوئی پھر سمجھایا گیا حضرت صالح علیہ السلام کافی عرصے تک سمجھاتے رہے لیکن جب عذاب آیا تو یہ ان کی طاقتیں ان کی ساری عقل مندیاں ان کی جو دنیاوی حبت تھی سب ختم ہو گئی فسط پس تم اللہ سے معافی مانگو ثم پھر تو بو اسی اللہ کی طرف تم رجوع لاؤ انیب قریب مجیب بے شک میرا رب قریب ہے دعا کو قبول کرنے والا ہے یعنی اس کی رحمت قریب ہے قالو وہ بولے یا صالح اے صالح قد کونتا فی نا مرجوند قبل هذا اس تبلیغ دین سے پہلے ہم تو آپ کے بارے میں بہت امیدیں رکھتے تھے ہمیں تو یہ خیال تھا کہ آپ اتنے سمجھدار ہیں تو آپ تو ہماری قوم کے سردار بن جائیں گے مگر اب آپ وہ باتیں کر رہے ہیں جو قوم ان باتوں کو پسند نہیں کرتے اتن ہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا کیا آپ ہمیں روکتے ہیں اس سے کہ ہم ان بتوں کی پوجا نہ کریں جن بتوں کی ہمارے آبا و اجداد نے پوجا کی وہ ان نا لفی شکما تد ال مریب اور بے شک ہم تو ضرور شک میں مبتلا ہیں ان باتوں کے بارے میں اس دین کے بارے میں جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں ہمیں یہ شک ہے کہ آپ کی باتیں سچی نہیں نوز آپ نے فرمایا یا قومی ہے میری قوم اور آئی تم بھلا تم بتاؤ تم سوچو ان کنتوں اعلیٰ بئی من ربی اگر میں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوں روشن دلیل کے ساتھ ہوں آ تانی مین اور اللہ نے مجھے اپنی طرف سے رحمت کو عطا فرمایا ہے سرونی من تو بتاؤ اس کے باوجود اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچا سکے گا لہذا تم اس بات کی امید نہ رکھو کہ میں بوتوں کی پوجا کروں گا یا تمہاری باتیں مانوں گا تو میری باتیں غور سے سنو سمجھنے کی کوشش کرو فما تزی غیر تقسیر بس اگر میں نے تمہاری باتیں مان لی تو تم مجھے نقصان میں زیادہ کر دو گے یعنی تمہاری باتیں ماننا سراسر نقصان ہے اور جتنا میں تمہاری باتیں مانتا رہوں گا اتنا نقصان میں جاؤں گا میں اپنا نقصان کیسے کرو کتنا پیارا درس ہے کبھی غور کریں کہ ساری قوم آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں آپ یہ گنا کر لیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں اگر تمہاری بات مان لوں تو میں تو نقصان اٹھاؤں گا کاش جب ہمارے رشتہ دار ہمارے دوست صاحب یا یہ دنیا کے لوگ ہمیں گناہوں کی طرف بلائیں تو کاش ہم حضرت صلی علیہ السلام کا جواب یاد کر لیں کہ حضرت صلی علیہ سلاۃ نے کتنا پیارا جواب دیا ہم یہ کہہ دیں اپنے دل کے اندر کہ اگر ہم نے ان کی باتیں مانی تو ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے اور یہ اللہ کے غزب سے ہمیں نہیں بچا سکیں گے نبی علیہ السلام تو معصوم ہے ان سے تو خطا ہو ہی نہیں سکتی گناہ نہیں ہوتا ہماری تعلیم ہے ہمارے لیے درس ہے وہ یا قومی اے میری قوم حاضی یہ نا اللہ اللہ کی اونٹنی ہے کسم کہتے بیت اللہ اللہ کا گھر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں رہتا ہے خراد یہ کہ وہ گھر جسے اللہ نے مقام و مرتبہ دیا اسی طرح جب ہم کہتے ہیں عرش الٰہی تو اس کی یہ معنی نہیں کہ وہ تخت ہے جس پر اللہ بیٹھتا ہے نعوذ باللہ اللہ نظالے اللہ تعالی جگہ سے پاک ہے سم سے پاک ہے جسم سے پاک ہے عرش الہی جسے اللہ تعالی نے مقدس بنایا جس کی عظمت کو بیان فرمایا تو نا اللہ کے معنی بھی یہی ہے وہ اونٹنی جسے اللہ تعالی نے عظمت عطا فرمائی لکم آ تمہارے لیے یہ اونٹنی نشانی ہے یہ چونکہ پتھر تراش تھے پہاڑوں میں بڑے بڑے وہ گھر بناتے اور انہوں نے جو بت بنائے تھے وہ بڑے بڑے مجسمے تھے جو پہاڑوں کو تراش کے انہوں نے بنائے تھے تو وہ یہ چونکہ ان کی ذہنیت اس طرح کی تھی تو انہوں نے کہا ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے کہ پہاڑ پھٹ جائے اور اس سے اونٹنی پیدا ہو اور اونٹنی حاملہ ہو وہ باہر آنے کے بعد پھر بچہ بھی جنے تو جب یہ نشانی دکھا دی گئی پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے تو فرما یہ اب اونٹنی جو ہے اللہ کی نشانی ہے اسے تم چھیڑنا مت اسے تنگ مت کرنا اسے تکلیف مت پہنچانا فضرو تم اسے چھوڑ دو تاکل تاکہ یہ اونٹنی کھائے پھر اردل لگی اللہ کی زمین میں ولا تمسوا بسو اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ مت لگانا یعنی اسے قتل مت کرنا ذبا مت کرنا فیا خدا کم عذاب قریب ورنہ تمہیں قریب آنے والا عذاب پکڑ لے گا اس اونٹنی کا معمول یہ تھا کہ ایک دن یہ پانی پیتی تو اس آبادی کا سارا پانی پی جاتی ہے حکم تھا کہ جس دن اونٹنی پانی پیے گی اس دن آبادی کے لوگ پانی نہیں پیئیں گے دوسرے دن یہ اونٹنی پانی نہ پیتی تو جب اونٹنی کی باری ہوتی اس وقت درندے پرندے کوئی بھی اس پانی میں منہ نہ ڈالتے لیکن جس دن اونٹنی پانی پیتی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اتنا دودھ دیتی کہ وہ دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوتا لیکن پھر بھی یہ اس اونٹنی کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ تو ہمارا پانی پی جاتی ہے فاقا روح بس انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا اب چونکہ یہ اونٹنی بہت اونچی تھی پہاڑوں جتنی تھی تو اب یہ ڈائریکٹ ذبح تو نہ کر سکتے تھے تو پہلے انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹی پھر زمین پہ گر گئی تو انہوں نے اس کے بعد اسے ذبح کیا فقولہ بس فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے تمتعو تم فائدہ بدھ کے دن انہوں نے اونٹنی کو ذبح کیا صبح کے وقت فرمائیے بدھ کا دن پھر جمعرات کا دن پھر جمعہ کا دن بدھ جمعرات اور جمعہ یہ تین دن تم آرام سے گزار لو اس کے بعد تم پر عذاب آئے گا تو بدھ کے دن ان کے چہرے پیلے پڑ گئے جمعرات کے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے اور جمعے کے دن ان کے چہرے کالے ہو گئے سلا ایام تین دن ذالک کا وادن غیر مکذوب یہ سچا وعدہ ہے کہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے سچا وعدہ ہے فلم نہ جینا سال پھر جب ہمارا حکم آیا عذاب آیا تو حضرت صالح علیہ السلام کو ہم نے نجات دی ودین آمن محوب رسمتی منا اور جو آپ کے ساتھ مومنین تھے انہیں بھی ہم نے نجات دی اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ ان پر کرم فرمایا اور اپنی رحمت سے انہیں نجات عطا فرمائی و من خزی یوم اور انہیں اس دن کی رسوائی سے بچا لیا کہ جس قوم پر عذاب آیا عذاب بھی آیا اور وہ رسوا بھی ہوئی تو مسلمانوں کو رسوائی سے بچایا عذاب سے بچایا ان ناغبا کا حول قبی العزیز بے شک آپ کا رب وہی قوی ہے وہی غالب ہے سب سے طاقتور وہی ہے اور جس میں جو طاقت ہے وہ بیزن اللہ ہے اس سے مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں وہ اقد الرین غول مسا بڑے بڑے محلات پہاڑوں میں بنائے ہوئے بنگلے ان کی کھیتیاں ان کی ترقییاں انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکیں اور ظالموں کو سیاح نے پکڑ لیا ایک زوردار آواز نے پکڑ لیا ان کے دل بند ہو گئے ہماری اس طلاح میں کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو گئے تو آواز کے متعلق ذرا بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ قرآن پاک میں آیا کہ ان پر آواز کا عذاب آیا تو آواز کا بھی کوئی عذاب ہوتا ہے تو دیکھیں بم دھماکہ ہوتا ہے تو بم دھماکہ تو جس جگہ ہوتا ہے وہاں نقصان اپنی جگہ ہے لیکن اس کی جو آواز زوردار ہوتی ہے اس سے بھی کئی گھروں کی شیشے ٹوٹ جاتے ہیں بلکہ آپ کو میں اور آسان مثال سمجھاؤں غالباً انیس سو پینتالیس ہی کی بات ہے کہ جب جاپان پر امریکہ نے ایٹم بم کو گرایا تھا انیس سو پینتالیس ہی کی بات ہے تو جب ایٹم بم گرایا تو ایٹم بم سے جو تباہی پھیلی وہ تو بعد میں پھیلی ہے آپ اگر تاریخ پڑھیں تو اس کی جو سب سے پہلے آواز آئی پھر اس کی جو حرارت ہوتی ہے وہ نکلی تو آواز سے بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے تو جب دنیاوی ایٹم بم میں اتنی طاقت ہے تو اللہ کا جب عذاب آئے اور فرشتہ کہے منہ تو تم سب مر جاؤ اس آواز کی وہ ہے ہوگی کہ یہ ظالمین ان کے دل بند ہو گئے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ آواز جو ہے یہ بھی انسان پر اثر انداز کرتی ہے آپ دیکھیں اچھی آواز ہو نیچی آواز ہو تو وہ دل کے اندر اثر کرتی ہے تو اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ نعت خوانی کرنا بہت بڑی سعادت ہے جلسہ کرنا بہت بڑی سعادت ہے مگر ایسی آوازیں نہ رکھی جائیں جس سے کسی کو تکلیف ہو کیونکہ بسا اوقات انسان بیمار ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے جس کے آساب کمزور ہوتے ہیں تو وہ بسا اوقات آواز برداشت نہیں کر سکتا تو ایسے لوگوں کو اگر سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں جی آپ ناطخوانی سے روکتے ہیں جی اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں اور اب وہ گانے باجے کا شو کرتے ہیں تب آپ کو افسوس نہیں ہوتا آپ کچھ نہیں کہتے اور ہم نے ناطے بجائیں تو آپ ہمارے پاس آ گئے تو دیکھیں اس طرح مسلمان تو بدگوانی نہیں کرنی چاہیے وہ جب زور زور سے گانے بجاتے ہیں تو بسا وقت مریضوں کو تکلیف تو ہوتی ہے لیکن انہیں بولنے کون جائے وہ تو لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں اب چونکہ آپ مذہبی ہیں نیک لوگ ہیں تو آپ کو شرع مسئلہ بتانے کے لیے آئے کہ جی ہمارے مریض کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے ذرا آواز سلو کر دیں تو اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں آواز ایسی نہیں رکھنی چاہیے جس سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو ان پر تو عذاب تھا تو دار آواز نے ظالموں کو پکڑ لیا کہاں کی ان کی طاقتیں ایک آواز نہیں انہیں ہلاک کر دیا فاس باشو فی داسمی پھر وہ اپنے گھروں میں گٹھنے کے بل ہی رہ گئے عذاب آیا اور یہ فوراً ہلاک ہوئے کہ وہ اپنی جگہ سے ہلنا اور اٹھنا تو دور کی بات ہے آدمی جب اٹھتا ہے تو پہلے گٹھنے زمین پر رکھتا ہے پھر ہاتھ رکھ کے اٹھتا ہے تو گٹھنے انہوں نے اٹھنے کے لیے زمین پر رکھے اس سے پہلے ہی وہ ہلاک ہو گئے کہ علم یگن فیحا ایسے ہلاک ہوئے گویا کہ ان کا وجود ہی نہ تھا ساری طاقتیں ختم ہو گئیں۔ پھر ان پر زلزلہ بھی آیا کیونکہ جب زوردار آواز آتی ہے تو آپ جانتے ہیں زمین ہل جاتی ہے اللہ سن لو ان سمود کفرو رب ہوں بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا اللہ بوردل سمود سن لو قوم سمود کے لیے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دودی ہے